تو اس سے بڑھ کر ظلم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھ ہے اور حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے کیا جہن میں کافروں کا ٹیکانا نہ ہو